بسم الله الرحمن الرحيم شرع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس الونک عن الان فان قل الان فان لله والرسول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 وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَتِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گرہوں میں سے ایک گرہ تمہارا مسقر ہو جائے گا اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوقت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 وما رمیت اذ رمیت رما منه بداء حسنا ان تم لوگوں نے ان کو فار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا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 کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے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 یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا الله ورسولہ و لا تولو عنہ انتم تسمعو اے ایمان بالو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح نہ کرو اور تم سنتے ہو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 کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے اور اگر اللہ ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے جی مولی والی دبلی میں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 بنصره من اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیب سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانہ نہ کر دیں تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کروین تم تالم اے ایمان والو نہ تو اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو انما اموالكم فتنة ان عنده اجر اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس لیکیوں کا بڑا ثواب ہے یا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 تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے وَإِذَا تُثْلَا عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا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 کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پکھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں سے تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے اون ان ان لا الور اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کی متولی بھی نہیں ہیں اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے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 اور وہ مغلوب ہو جائیں گے اور کافر لوگ دوزت کی طرف ہاں کے جائیں گے خوشی تاکہ اللہ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 نویف اور اگر رو گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے إنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ن یوں مل پور کو ملو گوالا کو دی اور جان رکھو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 وَلَمَّا تَوَاعَدْتُمْ لَئِنْ ثَلَثْتُمْ فِي ميعادٍ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَهُ لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِ وَيُحْيَا مَنْ حَيَّ عن بينة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 لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے نیٹول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 اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو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 لََّا تَرَاءَةِ الْ فِيأَتَانينَكَ صَعَعَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِن فَرُ مِنْكُم إِن أَرَ مَا لَا تَرَنَ إِ أَخَافُ اللَّ فَلَّهُ شَدلُُ اللَقَاب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 اور کہتے ہیں کہ اب عذابِ آتش کا مزا چکھو ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِّلْعَبِيدٍ یہ ان آمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا كَدَعْ بِآلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 ذَلِكَ بأَن الله لَ يَكُ غَيرًا نِعمَةًأَعَمَهاَا على قَوْ مِ حتىَ يُغَيُّ مَا فيِآ فُسِهِب وَأَنَّ اللهَ سَمير النليب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 جیسا حال فرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرونیوں کو دبو دیا اور وہ سب ظالم تھے ان شر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 ما الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پسے پوشت ہوں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت ہو وَإن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 وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ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 إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا يتهم من شيء حتى يهاجوا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير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 کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے